یا و نور اللہ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے پچھلے سبق میں ہم نے پچھلے درس میں ہم نے معج کے حوالے سے جو قاضی اعظم کی رحمت اللہ علیہ نسل باندھی اس کی کئی باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی کہ آپ واقع معراج کو جو مختلف امور مختلف باتیں پیش آئیں اس حوالے سے ذکر کر رہے تھے آگے مزید اسی حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم سے ارشاد فرمایا سلق تبارک و تعالی سل یعنی یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سوال کیجیے مانگیے کیا چاہیے آپ کو تو حضور علیہ السلام نے عرض کی فقال بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ ان اتخذت ابراہیم خلیلا و عقیدہ یعنی اے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا خلیل بنایا اور ان کو ایک عظیم ملک عطا کیا کل تکلیما و آپ ملکیم و الن تہ الحدید و سخر تہ الجال کے تو نے موسا السلاط اسلام سے کلام کیا گفتگو کی اور اور داود علیہ السلام کو بہت بڑا ملک عطا کیا اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا ان کے تابے کر دیا انسا و شاطین اور سلیمان علیہ السلام کو بھی تو نے بہت بڑا ملک عطا کیا ان کے لیے تمام ان کے لیے جنات انسان شیاطین ہوائیں سب کو مختر کر دیا اور ان کو ایسا ملک عطا کیا کہ ان کے بعد کسی کے لیے بھی ایسا ملک نا مناسب ہوا سلام کو تو سکھائی اور انجیل سکھائی اور تو نے انہیں ایسا بنایا کہ وہ کوڑیوں کو برس والوں کو شفا دیتے تھے مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے تھے اور ان کو اور ان کی والدہ کو تو نے شیطان مردو سے محفوظ رکھا کہ ان دونوں کے اوپر شیطان کو کوئی راستہ حاصل نہ تھا تب یہ ساری چیزیں تو تمام کو عطا کی تو گویا کہ یوں تھا کہ میں کیا مانگا میں کیا سوال کروں اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا فقال له ربه تعالى قد اتخذتك خليلا وحبيبا فهو مكتوب في التورات محمد حبيب الرحمن ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے لیکن میں نے تجھے خلیل بھی بنایا اور اپنا حبیب بھی بنایا ہے اور تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد یہ حبيب الرحمن ہیں رحمان کے محبوب ہیں وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ فتن اور میں نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ کہ میں نے تمہاری امت کو ایسا بنایا کہ وہ پہلے بھی ہیں اور آخر بھی ہیں یعنی آئے دنیا میں سب سے آخر کے اندر ہیں تاکہ قبر کے اندر بھی ان کی زندگی مختصر رہے زیادہ نہ ہو اسی طرح پچھلی امتوں کے سامنے یہ رسوا بھی نہ ہو اور اول ہیں یعنی سب سے پہلے حساب و کتاب انہی کا ہوگا اور جنت میں سب سے پہلے یہی داخل ہوں گے یہ اس حدیث کی تشریح کی گئی ہے وجہ امت کا لاتج الحم خط بت یشہد ان کا ابدی و رسولی وجا کا اول چین خلکن آخر بسن یعنی میں نے آپ کی امت کو ایسا بنایا کہ ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں یعنی امت جب بھی کوئی خطبہ پڑے گی حمد کرے گی تو آپ کا ذکر کرے گی کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں یعنی آپ کا تذکرہ ہمیشہ باقی رہے گا اور میں نے آپ کو تمام نبیوں میں سب سے پہلے بنایا پیدائش کے اعتبار سے یعنی پیدا ہونے میں سب سے پہلے آپ ہیں اور دنیا میں تشریف لانے میں سب سے آخر میں آپ ہیں میں نے آپ کو سب اے مسانی عطا کی اور آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ عطا نہیں کی سب مسانی یعنی الفاتحہ کہ سورت الفاتحہ جو ملی ہے وہ صرف اور صرف آپ کی امت کو ملی ہے کسی اور کو نہیں میری اب یہ ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک وطن نے قرآن کی یہ آیتیں ہمیں عطا فرمائی ہے. کسی اور کو عطا نہیں فرمائی کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے وہ عقیدہ خواتین سورت البقوا من کنز تختی عرشی لم اوتہ نبی قبل کا میں نے سورت البقرہ کی آخری آیتیں آمن رسول سے یہ آپ کو عطا کی ہیں اور یہ میرے عرش کے نیچے خزانے میں سے عطا کی گئی ہیں جو میں نے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی وجافات و خاطمہ میں نے آپ کو فاتش بنایا اور آپ کو خاتم بنایا یعنی آپ ہی اول ہیں آپ ہی آخر ہیں یا آپ ہی جو ہے وہ ماشر کے اندر سب سے پہلے تشریف پھر روایت العخر اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئیں آپ علیہ السلات کو پانچ نمازیں دی گئیں و اوتیا خواتین سورت البقرا اور آپ کو سورت البقر کے آخری آیتیں عطا کی گئیں لمن لا باللہ من <تصفيق> یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو بھی آپ کا امتی کسی دوسرے کو شریک نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا برباد کرنے والے گناہ بھی اس کے معاف کر دیے جائیں گے آگے مزید قاضی آزمال کی رحمت اللہ ہی تلالے میراج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورہ و کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما قذب الفؤاد ما رعا آنکھ نے جو دیکھا تو دل نے اس کو جھٹلایا نہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جلوہ اللہ تبارک و تعالی کا دیکھا تو ایسا نہیں تھا کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل اس پر اعتماد نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ چیز صحیح بھی ہے یا نہیں ہے یقین نہیں ہوتا اس چیز کے اوپر لیکن وہاں ایسا نہیں تھا دل اس بات کی تصدیق کر رہا تھا دل اس کو جھٹلا نہیں رہا تھا جو آنکھیں دیکھ رہی تھی آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں جو دیکھا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے لہو ستو میتی جناشین کہ بعض مفسرین کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے جو دیکھا یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جلوہ دیکھا وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا تھا حضرت جبریل امین علیہ السلام کا تھا لیکن صحیح یہ ہے جیسا کہ دو فصلوں کے بعد خود قاضی آزمان کی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ حقیقتن جو جلوہ دیکھا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض کے مطابق جو ہے جبریل امین علیہ السلاط اسلام کو دیکھا جن کے چھ سو پر تھے جن کے چھ سو پر تھے یہ گفتگو ہو گئی پیچھے یہ بات گزری ہے کہ موسا علیہ السلاط اسلام سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ ملاقات ہوئی تھی چھٹے آسمان پر اور ساتویں آسمان پر جو ملاقات ہوئی تھی وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلاط اسلام سے ہوئی تھی لیکن شریک نے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ ملاقات موسا علیہ السلاط اسلام سے ساتویں آسمان پر ہوئے موسا علیہ السلاۃ اسلام ساتویں آسمان پر تھے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے گفتگو کا شرف عطا فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کلام فرمایا اسی لیے ان کو کریم اللہ کہا جاتا ہے تو اس بنیاد پر یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان سے اوپر کسی کو نہیں لے جایا جائے, جائے گا شاید ان سے اوپر کسی کو نہیں لے جائے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بھی اوپر لے جائے گا اسی بات کو بیان کرتے ہیں وہ فی حدیث شریک انہو رآ موسیٰ فی السابعہ قال بتفضیل کرام اللہ قال ثم علی بہی فوق ذالک بما لا یعلموہ اللہ کہاں لے جائے گیا یہ صف و صف اللہ تبارک وطلہ جانتا ہے فقال موسیٰ لم اذنن ان یرفع علی احدن کہ میرا موسال علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا خیال نہیں تھا کہ مجھ سے بھی اوپر کوئی لے جایا جائے, جائے گا یعنی مجھ سے اوپر کسی کا مقام ہوگا یہ میرا خیال نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے بھی اوپر لے جایا گیا مزید آگے اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے قاضی آزمال کی رحمت اللہ تلے ہی فرماتے ہیں وَقَدْ کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلۃ نے بیت المقدس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائیل قال قال اللہ اللہ علیہ, علیہ السلام فوکز مسلو وکر فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى فنمت حتى سدت الخافقين ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي ونظرت جبريلا كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعوام ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحى یعنی بعض روایتوں کے اندر اس طرح ہے کہ جبریل امین علیہ السلاط اسلام برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے آپ علیہ اسلام تشریف فرما تھے تو حضور علیہ السلاط اسلام کو ساتھ لیا اور ایک درخت کے پاس آئے اس درخت میں جھولے ٹائپ کا یوں سمجھ لے کے دو گھونسلے لگے ہوئے تھے بڑے بڑے اس میں ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ایک میں جبریل امین علیہط اسلام بیٹھے تو یہ اونچا ہونا شروع ہوا یہاں تک کہ اونچا ہوتا چلا گیا آپ علیہ اسلام نے فرمایا کہ اتنا اوپر گیا کہ میں چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا ٹھیک ہے اور میں نے دیکھا کہ جب امین علیہ السلاط اسلام بالکل سمٹ کے بیٹھے ہوئے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے جو جلال تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات تھیں نور کی تجلیات تھیں اس کی وجہ سے یہ سمٹے ہوئے بیٹھے تھے پھر اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو حضرت علیہ السلاط والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑا نور دیکھا اور میرے آگے جو ہے وہ ایک حجاب پردا ڈال دیا گیا جس میں موتی اور یاقوت لٹک رہے تھے پھر اللہ تبارک و نے میری طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی جو مجھ سے گفتگو کی یہ ایک بات بیان کی گئی ہے آگے مزید اسی کو اور بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں و ذکر البزار ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ لما اراد اللہ تعالی ان يعلم رسوله الاذان جاءه جبریل بدابطنق فضہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتى اتا بها الى الحجاب اللذی جلی الرحمن تعالی فبین کا اذ خرج ملک یعنی امام بزار سیدنا علی بن اب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ اپنے رسول کو اذان سکھائے تو جبریل امین علیہ الصلاۃ اسلام ایک چوپایا لے کر آئے جس کو براق کہا جاتا تھا تو حضور علیہ الصلاط اسلام اس پر سوار ہونے لگے تو اس نے سوار ہونا مشکل کر دیا سوار ہونا مشکل کر دیا کہ وہ مچلنے لگا جھومنے لگا اور علامہ عینی رحمۃ اللہ ہی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سکا استادوں سے یہ بات سنی ہے کہ وجہ یہ تھی کہ وہ براق اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ مجھ سے اس بات کا وعدہ لیں کہ قیامت کے دن مجھے پہ سواری کریں گے تو اس کا یہ مچلنا شوخی کرنا اسی وجہ سے تھا تو جبریل امین علیہ السلاط نے اس برا سے کہا کہ بالکل پرسکون ہو جا اللہ کی قسم تج پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ عزت والا ہو پھر حضور علیہ السلاۃ اسلام اس پر سوار ہوئے یہاں تک کہ ایک پردے کے پاس آئے جو رحمان سے یعنی رحمان کے عرش سے ملا ہوا تھا اسی وقت یہ معاملہ چل رہا تھا کہ حضور علیہ السلاط اسلام اس اتنا اوپر پہنچے پردے میں سے ایک فرشتہ نکلا تو جبریل امین علیہ الصلاط اسلام سے حضور علیہ السلاط اسلام نے پوچھا کہ یا جبریل منہاذا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلملی کون ہے تو جبریل امین علیہ الصلاۃ اسلام نے عرض کی کالا ولدی باسکبل حقی اقرب الخلقی مکانن و ان الملک ما ملک منذ خلقت قبل ساعت یعنی میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے قربت رکھتا ہوں جبریل امین یہ عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں لیکن اس فرشتے کو میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا پہلی مرتبہ آج اس کو میں دیکھ رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر مخلوق پردے میں ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے سے دنیا کے اندر بندے جو ہیں وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ سکیں ان کے نظروں کے آگے حجاب ہے اللہ تبارک و تعالی حجاب سے پاک ہے کیونکہ حجاب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جسم ہو اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے یہ جو حجاب ہے یہ مخلوق کی آنکھوں کے اوپر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی جو زیارت نصیب ہوئی تو اس میں ہوا یہی کہ یہ جو حجاب آنکھوں کا تھا اس کو اٹھا دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی ورنہ مخلوق محجوب ہے مخلوق پردے میں ہے مخلوق کے آگے پردہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتی ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے سے پاک ہے پردہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو جسم و جسمانیت مکان والی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے منزہ ہے تو یہ فرشتہ آیا اور اس نے یوں کہا فقال المرک اللہ اکبر اللہ اکبر له صدق انا اکبر انا اکبر انا اکبر فرشتے نے ازان یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو حجاب کے ورا سے یعنی پردے کے پیچھے سے یہ آواز آئی کہ میرے بندے نے یعنی اس فرشتے نے سچ کہا میں ہی بڑا ہوں میں ہی سب سے بڑا ہوں پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا ملک اشحد اللہ فقير له من وراء الحجاب صدق عبدي ان الله لا اله الا انا کہ جب فرشتے نے یہ کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وراء حجاب پردے کے پیچھے سے आवाज आई کہ میرے بندے نے سچ کہا کہ میں ہی معبود ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے وذكر مثل هذا في بقيه الاذان الا انه لم يذكر جوابا عن قوله حي على الصلاه حي على الفلاح یعنی اسی طرح فرشتے نے ساری اذان کہی اشد اللہ, اللہ کے بعد اشد اللہ محمد الرسول اللہ حیال الفلاح یہ پڑھا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے باقی چیزوں کا تو جواب ارشاد فرمایا کہ ارشد محمد رسول اللہ پر بھی فرمایا کہ ارشد ان محمد رسول اللہ یہی ارشاد فرمایا ہوگا جو اس کا جواب بنتا ہے کہ اس نے میرے بندے نے سچ کہا کہ محمد میرے رسول ہیں ٹھیک ہے باقی حیا اللہ او نماز کی طرف تو اس کا جواب بندوں نے دینا ہے اور حیا فلاح کا جواب بندو نے دینا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے وہ تو بلائی اطا فرمانے والا ہے وہ تو نماز کا حکم ارشاد فرمانے والا ہے اور حیا اللہ فلاح الفلاح کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف آؤ بھلائی کی طرف تو اس کا جواب مذکور نہیں ہے باقی تمام کا تمام چیزوں کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے اذان کا جواب ارشاد فرمایا آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقدمه فأمّا آدم اس کے بعد فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا تو حضور علیہ وسلم نے آسمان والوں کو بھی نماز پڑھائی جس میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود تھے مزید آگے اسی کو بیان کرتے ہیں مراج کے واقعے کو ابو جعفر محمد بن علی بن حسین جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی کو ان, کی ان کے مرتبے کو آسمان اور زمین تمام والوں سے بڑھا دیا کہ زمین والوں کی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے امامت کی اور آسمان والوں کی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی اور امام جو ہے وہ مقتدیوں سے عموماً اولا ہی ہوا کرتے ہیں قال القاضي رضي الله تعالى عنه ما في هذا الحديث من ذكر الشجاب فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق فهم المحجوبون والبارد جل اسمه منزه عما يحجبه إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء فقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب فقوله في هذا الحديث الحجاب وإذ خرج ملك من الحجاب يجب أن يقال إنه حجاب حجب به من وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه وعظمته وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك الذي خرج من ورائه إن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعة هذه فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات ويدل عليه قول كعب في تفسيره سدرة المنتهى قال إن إليها ينتهي علم الملائكة وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم وأما قوله الذي يلي الرحمن فيحمل على حف المضاف أي يلي عرش الرحمن أو أمرا ما من عظيم آياته أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم به كما قال تعالى وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ أي أهلها وقوله فقيل من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر فظاهره أنه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى ولكن من وراء حجاب كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أي وهو لا يراء حجب بصره عن رؤيته فإن صحى القول بأن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه عز وجل فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه والله أعلم آگے قاضی ازمال کی رحمت اللہ نے میراج کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ میں یہ تو اتفاق کہ ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اس پر اتفاق ہے البتہ معراج کی کیفیت میں علماء کا اختلاف رہا ہے صحیح حق کیا ہے اس کو بھی بیان کریں گے جس پر جمور علماء ہے اس کے علاوہ دو قول اور ذکر کیے ہیں ایک قول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو معراج تھی یہ روحانی تھی یہ معراج روحانی تھی جو خواب میں کرائی گئی جو خواب میں کرائی گئی اور اسی کی طرف جو منسوب یہی ایک قول منسوب ہے سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لیکن ٹھیک یہ ہے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کہ وہ جسمانی میراج کے قائل ہیں روحانی معراج کے قائل نہیں ہیں تو ایک علماء کی مختصر سی تعداد ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ یہ معراج جو ہوئی تھی وہ روحانی ہوئی تھی، جسمانی نہیں ہوئی تھی کاضی کی رحمت اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ دلائل دیں گے کہ معراج جو حق ہے وہ جسمانی ہے تو بہرحال ایک کو لئے ہوا اور یہ لوگ استدلال کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت وما جتی ارنا کا اللہ فطت الناس کہ ہم نے جو آپ کو رویا رویا بولتے ہیں خواب کو رویا خواب کو بولتے ہیں ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا تھا وہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا اب یہ ہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد میراج کا واقعہ ہے اس سے مراد میراج کا واقعہ ہے اور اس کو خواب کہا گیا ہے اس کو خواب کہا گیا ہے تو یہ ہی کہتے ہیں کہ جو میراج ہوئی خواب کے اندر ہوئی روحانی میراج ہوئی اور خواب کے اندر ذکر کر رہے ہیں اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو مفقود نہیں پایا یعنی آپ کا جسم مبارک اپنی جگہ پر موجود تھا اس سے بھی یہ صدلال کرتے ہیں کہ گویا حضور علیہ السلاط اسلام کی روح مبارک جو ہے وہ میراج کے لیے گئی تھی حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے اسی طرح حضرت اسلاط اسلام کا یہ فرمان ہے کہ بینا ان نا میں سویا ہوا تھا اور ایک میں کہ میں مسجد کے اندر سویا ہوا تھا پھر میں جاگا تو میں مسجد کے اندر موجود تھا ان تمام سے یہ لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میراج کون سی ہوئی روحانی ہوئی جسمانی نہیں ہوئی لیکن صحیح کیا ہے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں پہلے یہ بارت دیکھ لیں فرماتے ہیں سم مختلف سلف اُن اما ہلکان اسرا اُروش ہی او جسدی ہی اللہ مقالات۔ تین قول ہیں اس کے اندراج کے کس طریقے سے ہوئی اِلَّا اِلَّا اَنَّهُ اِسْرَأٌ وَأَنَّهُ مِن مَعَ أَنَّ حَقٌ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ میراج روحانی ہوئی یا خواب کے اندر ہوئی تو وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بڑے خواب میں ہوئی ہو لیکن ہے حق ہے حق اس لیے کہ انبیاء کرام رام علیہ السلام کے خوابی وحی ہوتے ہیں ان کے خواب حق ہوتے ہیں اور خواب وہی ہوتے ہیں تو جو بات دیکھی گئی وہ کیا ہے حق ہے وقوله صلی اللہ علیہ بالمسجد الحرام. اب آگے دوسرا جو صحیح اور جمہور علماء جن میں صحابہ کرام علی مردوان ہیں جن میں تابعین ہیں ان کا مذہب بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں و ظہبا معلفی ولمسلم وفل هو الحق کو کہ اسلاف مسلمین کی جو بڑی تعداد ہے جمہور جو ہیں ان کا مذہب یہی ہے کہ میرات جسم کے ساتھ کروائی گئی اور بیداری میں کروائی گئی یہ روح کے ساتھ اور خواب میں نہیں کروائی گئی البتہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث محدودی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ میراج ایک مرتبہ نہیں ہوئی معراج ایک مرتبہ نہیں ہوئی مراج, مراج چونتیس مرتبہ ایک روایت کے مطابق ہوئی ہے جن میں سے ایک مرتبہ بیداری کے ساتھ ہوئی جو ستائیس رجب ہمارے یہاں مشہور تاریخ ہے اور باقی اس کے علاوہ جو ہوئی وہ خواب کے اندر ہوئی تو اس طرح جو علماء یہ کہتے ہیں خواب میں ہوئی ہیں تو ان کی جو تعویل ہو جائے گی وہ کیا ہو جائے گی کہ وہ جو دوسری معراج ہیں اس کے قائل ہیں اور یہ علما جو کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ ہوئی یہ مشہور و معروف میراج جو ستائیس رجب کو ہوئی وہ اس سے مراد ہے ٹھیک ہے کہ جس میں جسم, جسم اطہر کے ساتھ بیداری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش و کرسی اور تمام چیزوں کے بعد لا مکان میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا شرف حاصل کیا فرماتے ہیں کس کس کا یہ مذہب کون کون سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بیداری کے اندر اور جسم کے ساتھ ہوئی وہ ہے وہ قول ابنی اباسن جابرین و انسین جابر و, انس و حضیفتا وہ عمرا و ابی حریرتا وہ سع ابی حبا البری جی مسعودین <سؤال> یہ صحابہ ہیں حضرت ابن عباس حضرت جابر حضرت انس حضرت حذیف حضرت عمر حضرت ابو ہریرا حضرت مالک بن سع سع، ابو حبا البدری ابن مسعود یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علی مردوان اس بات کے قائر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں جسم کے ساتھ معراج عطا کی گئی وحکی و سعید ابن جب و قطع وبن مسبی وبنی شہابن وبن زعید و حسنی و ابراہیم و مسروقین و مجاہدین و اکریمتا و ابنی جردین یعنی <تصفيق> یہ تمام کے تمام تابعین حضرت دحاق، سعید بن جبیر قطع سعید بن مسیب، حضرت ابن شہاب ابن زید حسن ابراہیم مسروق امام مجاہد اکریما ابن جریج یہ تمام کے تمام اس بات کے قائل ہیں کہ میراج جسمانی اور بیداری کے اندر ہوئی وہ دلیل قول عائشہ وہ قول الطبری و ابن حمبرین و جماطین عظیم اطین مین المسمین وہ قول اکثری مین الفقہ ایل محدسینہ ول مفسرین کہ یہی جو مذہب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی بات سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے اور یہی امام تبری کا قول ہے یہی امام احمد بن حنبل کا قول ہے اور بہت بڑی مسلمانوں کی جماعت کا یہی قول ہے یہی متاثرین فقہا محدسین متکلمین مفسرین تمام کا یہی قول ہے یعنی مسلمانوں کی اکثریت اسی پر ہے کہ میراج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو نصیب ہوئی وہ جسمانی نصیب ہوئی اور بیداری کے اندر نصیب ہوئی ایک کال یہ ہوا جنہوں نے کہا کہ روحانی ہوئی ایک کال یہ ہوا جو درست ہے کہ جسمانی ہوئی ٹھیک ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقسا تک مسجد حرام سے مسجد اقسا تک جو میراج ہوئی وہ جسمانی ہوئی اور پھر مسجد اقسا سے جو اوپر لے جایا گیا وہ روحانی ہوئی یہ بعض علماء کا قول اسی کو ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں قول تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کان السرا کہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ معراج جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقسا تک تو بیداری میں ہوئی اور آسمان تک روح کے ساتھ ہوئی وہ جو ہی کا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم به وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه قال هؤلاء ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكونوا اب لگا فل یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک وادر نے بیت المقدس تک مسجد اقسا تک معراج کا تذکرہ کیا ہے بات کیا ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے آپ علیہ السلاۃ کے مقام رفیع کو بیان کیا جا رہا ہے بلند مقام کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ مسجد اقسا تک کیوں اگر معراج اوپر تک ہوئی تھی تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اوپر کی بات کو بھی بیان کیا جاتا ہے تاکہ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کا یہاں پر بیان ہوتا یہ ان لوگوں کا کہنا ہے اس کا جواب بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ مقصد اصل میں یہ تھا کہ جانا آپ نے اوپر ہی تھا آسمانوں پر ہی تھا اور آپ نے لا مکان میں جانا تھا لیکن بات یہ تھی کہ مسجد اقساء لے جانے میں حکمتیں بے شمار تھیں جن میں سے ایک بڑی شکمت یہ تھی کہ واپسی میں جب آپ نے کفار کے سامنے واقعہ معراج کو بیان کرنا تھا تو انہوں نے ظاہری طور پر اس پر اعتراض کرنا ہی کرنا تھا لازمی طور پر اعتراض کرنا ہی کرنا تھا اب آسمانوں کا تو ان کو کچھ معلوم نہیں کہ آسمان پہ کیا ہے لیکن مسجد اقسا وہ بار بار جاتے رہے ہیں تو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد اقسا چلا جانا یہ ممکن یعنی آدتن ایسا نہیں ہوتا آدتا ایسا نہیں ہوتا تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقسا جا سکتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں تو مسجد اقساء لے جانا اس لیے تھا کہ جب مسجد اقسا کا تذکرہ کریں گے تو کفار اگر چاہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ تو کبھی مسجد گئے نہیں بتائیں مسجد اقسا بنی بھی کیسی ہے اس کے دروازے کیسے اس کا محلہ محل وقوع کیسا ہے یہ بار بار جاتے رہتے تھے تو یہ معلوم کر سکتے تھے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد اقسا لے جائے گیا یہ ایک وجہ جو جواب کے طور پر ورنہ مسجد اقسا لے جانے کی علماء نے دس سے زیادہ وجوہات بیان کی ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو امامت کروانی تھی ان کو مقتدی بننے کا شرف عطا کرنا تھا اس لیے مسجد اقسا لے کر گئے پھر یہ کہ مسجد اکثر وہ جگہ ہے کہ جو پہرے کے مطابق ملک شام کے اندر واقع ہے اب فلسطین میں ہے لیکن پہلے یہ فلسطین شام وغیرہ سارے ایک تھے اور یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں میدان محشر واقع ہوگا میدان محشر واقع ہوگا تو نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہاں پہ لے جایا گیا تاکہ آپ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے میدان محشر کے اندر آپ کی امت کے لیے آسانیاں ہو جائیں اور علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفصیل روح المانی کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ مسجد اقسا کے جو ستون تھے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اللہ وجل ہمیں تیرے تمام امبیائی کرام علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے کیونکہ یہ جگہ جو ہے بیت المقدس کی مسجد اقساح کی فلسطین کی یہاں پر اکثر انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے کوئی ہجرت کرتے رہے کوئی یہاں پر ہوئے تو بڑی تعداد یہاں پر آتی رہی تو انہوں نے بارگاہ رب العزت میں آج کی کہ اللہ اب ہمیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا اشتیاط ہے ہم مشتاق ہمیں ان کی زیارت کا شرفتح فرما اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیحد اقساطی لے کر گئے اور بہت ساری وجوہات علماء نے اس کی بیان کی ہیں تو مقصد یہ نہیں تھا کہ فقط یہاں تک بیان کرنا مقصود ہو مقاصد و حکمتیں اس کے اندر بہت ساری تھی حکمتیں بہت ساری تھی تاکہ واپسی میں کفار کو جواب دینا یا آسان ہو ان کے اوپر حجت کیا ہو جائے پوری پوری قائم ہو جائے کہ دیکھیں مسجد اقسام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کبھی دیکھی نہیں ہے تم اس بارے میں جو چاہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے ہو okay? تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اگر آگے جانا تھا تو تذکرہ اس کا ہونا چاہیے تھا اصل تو آگے ہی جانا تھا یہاں تک کا تذکرہ اس لیے کیا تھا کہ حجت ان کے اوپر قائم ہو سکے آپ مزید ایک بار گفتگو یہ کرتے ہیں کہ یہ جو علماء آپس میں ان کا جو دو کال بعض نے کہا کہ روحانی ہوئی بعض نے کہا کہ مسجد اقسا تک جسمانی ہوئی یہ دونوں کے دونوں اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد اقسا میں داخل ہو کر آپ نے انبیاء کی امامت کروائی یا نہیں کروائی بعض ان میں سے کہتے ہیں جی کروائی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کروائی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر واضح طور پر گزر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں انبیاء کرام علیہ وسلم کی امامت کروائی جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گیا گیا البتہ حضرت سیدن حضیفہ رضی اللہ عنہ تک غالبا یہ حدیث پاک پہنچ نہیں پائی انہوں نے یہ بات سنی نہیں تو اس وجہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ حضر السلط اسلام براک پر گئے اور براک پر واپس تشریف لے کر آئے آپ مسجد اقسا کے اندر نماز پڑھنے کے لیے داخل ہی نہیں ہوئے لیکن صحیح یہ ہے جو حضرت صدی اللہ علیہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مسجد اقسا میں جا کر انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی فرماتے ہیں ففي حديث أنس وغيره ما تقدم من صلاته فيه وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان وقال والله ما زال عن ذهر البراك حتى رجع قال القاضي رضي الله تعالى عنه والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها وعليه تدل الآية والصحيح الأخبار والاعتبار ولا يعدل اناہری حقیقتی ال تاویریہ یعنی اب قاضی ازمال کی فرماتے ہیں کہ جو صحیح اور حق بات ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پوری کی پوری معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ کروائی گئی جسم اور روح دونوں کے ساتھ کروائی گئی اور اسی پر قرآن کی آیت بھی دلالت کرتی ہے اور اسی پر صحیح حدیثیں بھی دلالت کرتی ہیں اور یہ اصول اور قاعدہ ہے عقائد کا کہ جب تک کسی آیت اور حدیث کا حقیقی معنی لینا ممکن ہو کہ ہم حقیقی معنی ہی لیں تو پھر ہم اس کے مجازی معنی کی طرف نہیں جاتے جیسے مثال کے طور پر بعض مثالیں ہماری ہوتی ہیں کہ حقیقی معنی نہیں لیا جا سکتا زیدن اصدن زید ال زید اسد ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ زید باقاعدہ اب چیر پھاڑنے والا جانور ہو اس کے پنجے بھی ہوں اس کی دم بھی ہو یہ چیزیں نہیں ہوں اس کی ظاہر ہے اس سے مراد کیا ہے یہاں پر بہادر ہے تو یہاں پر حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں لہذا کیا کہا جاتے ہیں مجازی معنی کی طرف اگر سیدھا سیدھا یہ کہیں کہ زید سخی ہے زید سخی ہے اب خامہ خامے اس کے آپ دوسرے معنی کی طرف لے کے جائیں کہ سخی سے مراد یہ کہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے حقیقہ سیدھا سیدھا معنی ہے کہ وہ سخاوت کرنے والا ہے مان تقسیم کرنے والا ہے تو جب تک حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہوتا ہے حقیقی معنی ہی لیا جاتا ہے مجازی معنی کی طرف نہیں جایا جاتا قرآن و حدیث اسی بات پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ قرآن کے آیت کا حقیقی معنیٰ آ حدیث کا حقیقی معنیٰ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ میراج پر گئے قرآن پاک میں اللہ تبارک واتار نے یہ فرمایا سبحان اللہی اسرا بھی ابدی پاک ہی وہ ذات کے جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد افسا لے گئی لفظ استعمال کیا ہے اسرا بھی ابدی اسرا بھی ابدی کہ اپنے بندے کو لے گئی اور بندے کا جو اطلاق ہوتا ہے بندہ کہتے کس کہ کو ہیں کہ جو جسم اور روح کا مجموعہ ہو جسم اور روح کا مجموعہ ہو اگر فقط روح کو لے جانا ہوتا تو یہ ارشاد ہوتا کہ سبحان لری اسرا بروح ابدی کیا ہوتا روحی ابدی کے الفاظ ہوتے لیکن وہ نہیں ہیں الفاظ کیا ہیں؟ سبحان لری اسرا عبدی کہ اپنے بندے کو اللہ تبارک تعالی لے گیا اور عبد کہتے ہی اس کو ہے کہ جو جسم اور روح کا مرکب ہو مجموعہ ہو اسی کو لے کر جایا جاتا ہے تو اس لیے جب پرانے پاک ارشاد فرما رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کی تعبیر کریں کہ یہ روحانی ہوئی جسمانی کے اوپر قرآن کا لفظ خود دلالت کر رہا ہے اور یہ جو لے جانا ہوتا ہے لے جانا یہ حالت بیداری میں ہوتا ہے حالتیں بیداری میں آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کی روح کو کوئی لے کے تھوڑی جائے گا اس کو لے جانا تھوڑی بولیں گے لے جانا کس کو بولتے ہیں حقیقی طور پر کہ بیداری میں کسی کو لے جایا جائے, جائے سونے کی حالت میں کسی کو لے کر نہیں جائے جاتا اسی طرح قرآن پاک میں سورہ و میں اللہ تبارک یہ نبی کی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب جلوہ دیکھا تو آپ کی نظر آپ کی نظر نہ بہکی نہ راہ سے ہٹی ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی اور بہکی بھی نہیں تھی یعنی جو چیز دیکھ رہے تھے بالکل درست طریقے سے حق کے ساتھ دیکھ رہے تھے تو بسر کا لفظ ہے کس کا لفظ ہے دیکھنا کب استعمال ہوتا ہے جب بندہ بیداری کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے جب بندہ بیداری میں دیکھ رہا ہوتا ہے سونے میں اس کا مجازی ہی مانا ہوتا ہے میں نے دیکھا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے خواب میں دیکھا اگر خواب میں دیکھا ہے تو پھر اس کی وہ وضاحت کرے گا خواب میں دیکھا ہے تو وضاحت کرے گا بیداری میں دیکھنے میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی جب کوئی کہے گا کہ میں نے فلاں چیز دیکھی ہے میں نے فلاں چیز دیکھیے وہ مکمل طور پہ دیکھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا حقیقی معنی کہ میں نے بیداری میں دیکھا ہے اگر خواب میں وہ چیز دیکھی ہے تو پھر اس کی وضاحت کرے گا کہ میں نے یہ چیز خواب کے اندر دیکھی ہے میں نے یہ چیز بیداری کے اندر نہیں دیکھی تو حقیقی معنی کیا ہے بیداری کے اندر آنکھوں سے دیکھنا یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے اسی طرح یہ فرماتے ہیں قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ کہ اگر یہ معراج روحانی ہوتی میراج روحانی ہوتی اور نبی کے کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو فقط خواب کے اندر کروا دی گئی ہوتی. فقط خواب میں کروا دی گئی ہوتی. تو یہ بڑی بڑی بات تھی؟ یہ کون سی بڑی بات تھی؟ خواب میں تو بندہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے خواب میں یہاں بیٹھا ہوا ہے مکہ مدینہ جدہ سب گھوم کے آ جائے گا آ کے آپ اٹھیں اور اٹھ کے کہیں کہ میں نے مکہ مدینہ دیکھا ہے خواب کے اندر تو کوئی آپ کو جھٹلا سکے گا کیا اس میں کوئی مشکل بات ہے اللہ تبارک و تعالی یہ تو سب کے لیے کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو بندے کو خواب کے اندر سارا کا سارا مکہ مدینہ وہ کتنے سال تک وہاں پہ رہ کر آ جائے سب کچھ دیکھ کر آ جائے وہاں پر کوئی بعید نہیں ہے خواب میں یہ سارے کے سارے معاملات بآسانی با ہو سکتے ہیں تو پھر اتنا سارا جو معاملہ پیش آیا کہ کفار نے نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نو سب اللہ کی بازوں نے مذاق اڑایا بعض جو ضعیف العقیدہ تھے جن کا ایمان پختہ نہیں تھا وہ فتنے کے اندر پڑ گئے تو اگر یہ سارا خواب کا معاملہ ہوتا تو پھر ان تمام کو یہ چیزیں بعید جاننے کی ضرورت کیا تھی وہ تو کہہ سکتے تھے کہ خواب میں یہ چیز آئی نہیں یہ تو ہمیں بھی آ سکتی ہے خواب میں یہ باتیں تو ہمیں بھی یہ چیزیں نظر آ سکتی ہیں آپ کو نظر آئی تو کیا بات ہو گئی اصل جو ان کا فتنے میں پڑنا تھا اور ان لوگوں کا اعتراض کرنا تھا یہ ساری کی ساری اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج کروائی گئی وہ جسمانی کروائی گئی اور بیداری میں کروائی گئی ورنہ ان کے اعتراض کا اور اس بات کے معجزہ ہونے کی کوئی دلیری نہیں ہے دلیل اسی صورت میں بنے گی بات درست اسی سورت میں ہوگی جب اس کو بیداری اور جسم کے ساتھ آپ مانیں گے اس بات کو بیان کرتے ہیں قاضی آزمال کی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال القاضی رضی اللہ تعالی عنہ والحق من هذا والصحیح انشاء اللہ تعالی انہو اسراء بالجسد والروحی فی القصت کلیہ وعلیہ تذلو الآیت وصحیح الاخبار والاعتبار ولا یعدل عن الظاہری والحقیقت الى التابیل الا عند الاستحال وليس فی الاسراء بجسده وحالی وحال يقذته استحالة إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده وقوله تعالى ما زاغ البصر وما تغى ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة ولم استبعده الكفار ولا كذبوه فيه ولا ارتد به دعفاء من أسلم وفتتن به إذ مثل هذا من المنامات یعنی أن یہ تو ہو گئی دلیل اس کے علاوہ میراج کے احوال پر غور کریں اب قاضی مالکی رحمت اللہ ہی تلڑے ساری باتیں جو آگے ذکر کریں گے وہ پیچھے ہو چکی ہیں کہ میراج کے جو حالات ہوئے مثلا حضرت صدی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء اکرام علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تو یہ نماز پڑھانا انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کا ہونا یہ بیداری کے عالم کے اندر ہے بیداری کے عالم میں ہے خواب کے اندر یہ چیز دکھائی جائے تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے خواب میں یہ چیز دکھائی جائے تو کوئی مجوزہ نہیں ہے اسی طرح جبریل امین علیہ اللہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے براق لانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آسمانوں پر, پر جا کے آسمان کے دروازے کھلانا فرشتوں کا سوال کرنا وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہونا ان کی گفتگو ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہنا حضور علیہ السلط کے اوپر پانچ نماز وہاں فرض کرنا پھر اس کے بعد موسا علیہ السلاط اسلام کے پاس بار بار آنا جانا یہ تمام کے تمام معاملات اسی طرح جبریل امین علیہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے لے جانا اور اس مقام تک لے جانا کہ جہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قلم چلنے کی آواز سنی اس کے بعد آپ سدرت المنتہ پہنچے جنت میں داخل ہوئے جنت میں جو کچھ دیکھا یہ تمام کا تمام اس بات کی دریر ہے کہ حضور علیہ السلاۃ اسلام نے میرا جو کی ہے وہ جسم کے ساتھ کی ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے معاملات جسم کے ساتھ پیش آتے ہیں جبھی ہی یہ معجزہ اور آیت بن سکتے ہیں نشانی بن سکتے ہیں یہ رویا کے اندر منام کے اندر یہ چیزیں آئیں تو پھر اس صورت میں وہ معجزہ نہیں بن سکتے خواب کی باتیں معجوزہ نہیں ہوا کرتی اسی بات کو قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیا ہے الاما ذکر ذکری صواطی بل امبیا اب مقدسی فی روایتی اوفما اللہ رواغ روح و ذکری مجی اجبریل براقی وخبری المععراجی وصطف داحشما فیوقال ومم اکا فعق المحمد ان وقا العبیا افیحہ وقبری معہ و ترشی بہ وش انہ فی فردولا ومراجعته مع موسى في ذلك وفي بعض هذه الأخبار فأخذ يعني جبريل بيد فأرج به بي إلى السماء إلى قوله ثم أرج به حتى ظهرت بمستوى اسمع فيه الصريف الأقلام وأنه وصل إلى صدرة المنتهى وأنه دخل الجنة ورآ ما ذكره قال ابن عباس هي رؤيا عين رآها لا رؤية ملام اور بھی دلائل آگے کا ازیاز ملک رحمتہ اللہ تعالی نے اس بات کے ذکر کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میراث جو نصیب ہوئی وہ بیداری میں نصیب ہوئی اس لیے کہ قران کے اندر کیا ہے بی عبده بی عبده کہ اپنے بندے کو لے گیا بی روحی عبده کے الفاظ نہیں ہیں اسی طرح ما زاغل بصر و ما کہ آنکھ بہکی نہیں تھی اپنی جگہ سے ہٹی نہیں تھی یہ بھی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس جلوے کو دیکھا اسی طرح جتنے بھی واقعات ذکر کیے گئے ہیں اس میں جو حقیقی معنی ہے وہ کیا ہے جسم کے ساتھ حقیقی معنی جسم کے ساتھ ہے اور جسم کے ساتھ یہ ساری کی ساری باتیں بطور معجوزہ ہو سکتی ہیں بطور معجوہ ہو سکتی ہیں ابتدا سے انتہا تک جنت میں جانے تک اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنے تک یہ تمام کی تمام باتیں ہو سکتی ہیں تو اس لیے اس کا دوسرا معنی مراد لینا درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا حقیقی مانا مراد لے سکتے ہیں اسی بات کو ذکر کیا ہے اور ان شاء اللہ آگے مزید اس کے دلائل اور پھر اس کے بعد جن علماء نے استدلال کیا ہے معاذ روحانی کے اوپر ان کے جوابات قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ کی طرح لیں. اس سے اگلی فصل کے اندر دیے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت محبت نصیب فرمائے اور حضرت الاصلاط اسلام کی شفاعت میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم